مصر نہ بات کا مصوم سمجھ میں کوتاہی ہو رہی ہو تو سے کی کا اندازہ ہو جاتا ہے ساتھیوں کی آواز نہیں آ رہی جی جن کو آواز جی نہ پہنچتی ہو تو آگے آ جائیں گے سلا تو پڑھ لیا جی عرض یہ ہے کہ نفس کی دو چاہتے ہیں ایک کو کہتے مزہ ایک کو کہتے ہیں مفاد دو بڑی چاہتے ہیں جس میں ساری چیزیں آ کر جمع ہو جاتی ہیں ایک مزہ ایک مفاد آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ لوگ سیاست میں کیوں آتے ہیں اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں تو یہ مال کمانے کیسے کی حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر بڑی حیثیت سیاسی اثر نہ کریں تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے لہٰذا اپنے مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے پھر یہ سیاست میں آتے پیسہ خرچ کرتے ہیں بڑے جو ہیں بڑی چاہتے جمع چیزیں نفس کی ہیں وہ تو مزہ اور مفاد دو ہی ہیں اور اس کے لیے تین اس کے جو ہے تو تین اس کے پاس جذبے ہیں مزے اور مفاد کے جذبے تین ہیں ایک تو ہے عورتوں سے ملنے کا جذبہ ایک ہے مال کمانے کا جذبہ جسے سارے مفادات حاصل ہوتے ہیں اور ایک ہے بڑا بننے کا جذبہ صدر وزیر بننے کا جذبہ کہ اس کے مفادات کی حفاظت ہوتی تو لہذا جو انسان نفس نفسیات سیات والی زندگی گزارتا ہے اس کے شریع اس کی اپنی شریعت ہے اس کی شریعت کے پانچ ارکان ہیں پہلا رکن مزہ ہے دوسرا مفاد ہے دوسرا مال کمانا ہے چوتھا جی عورتوں سے مل رہا ہے پانچواں بڑا بننا ہے اس کی شریعت کا ارکان ہے کالج میں ہم ہوتے تھے تو زمانے میں بہت فضولیات کی ہوتی تھی تو انگریزوں نے یہ تلقین کی ہوئی تھی سب کالج والوں کو کہ ان بچوں کو پھر میں ہمیں لے جایا کرو تاکہ وہاں پھر میں بیٹا ہو رہی پہ تو اور کچھ مفاد وغیرہ کچھ مادی کام آپ کے لیے کر سکتے ہیں اور باقی اخلاقین کا کچھ نہ ہو تو لے جاتے تھے وہاں تماشوں کے اللہ کی شان کے ہر ایک آدمی اپنے مزاق کے مطابق تماشے سے نتائج اختص کرتا ہے مطلب آئے سے نکل کر جو نکلے تو یہ کہتا ہے فلانی ایکٹرس کیسے تھی جو آگے سے کیسے پیچھے سے کیسے تھی پرانے کیسے گرا گا رہی تھی جو. ایک طالب علم میں بہت خاموش نے کہ آپ تو کچھ تو کہا بہت ظلم اس کا بدلہ لینا ہوگا ہمیشہ عجیب بات کیا کرتا ہے انہوں نے کہا نہ ہمارا ان عورتوں کے آگے پر تصور بنا نہ پیچھے کا تصور بنا نہ آواز کا تصور نہ ہم تو انگریز نے مسلمان پر ظلم کیا تھا اس کی طرف کیا تو اس کا بدلہ لینے کی ضرورت ہے جذبہ جو باتر میں ہوتا ہے وہی کار فرما ہوتا ہے ہاں طلبا نے دوسرا واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ یہ عجیب واقعہ ہم نے دیکھا دوسرا جو ہے عجیب واقع دیکھا ہم نے تو اس میں ایک آدمی سرکس چلاتا تھا اپنی بیٹیوں کو نچاتا تھا تو رات کو جمع ہو کر سب جب جمع ہو جاتے تھے پھر تبدیلہ کرتے تھے آج پیٹ کی کارکردگی کیا ہوئی کتنی کمائی ہوئی تو اس کے کیا کرندر نے کہا کہ صاحب یہ تو دو بیٹیاں اتنی کمائی ہو رہی ہے چار ہوتی ہے کتنا فائدہ ہوتا تو بڑا ہنسا ہوتے دوڑوں ہاں جب سر میں آتے ہیں ہاتھ مارتے ہیں کسی ہاتھ مارے انہوں نے تو یہ مال کمانے کا جذبہ عزت ہے یا غیر سب کچھ بیچ بٹا کر اس پر مال کمایا جائے جذبہ انسان کہہ تو میں آپ کو صحیح بتاؤں ہمارا ہم نے لوگوں کے پاس بیٹھے اٹھے یا جو حوف ہیں میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ کو اس طرح تعبت سکھایا جائے اور تفسیر تفصیلات سے کھائی جائے بہت بڑا کارنامہ ہے قلم کا سیکھنا یہ تو صدقہ ہے اس میں بات کرنا جو جہاد ہے عمل کرنا بوری تفصیل عزیز پوری تصویر آئی لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ساری معلومات جو جمع ہوئی ہیں <تصفح> کہ بات نفس میں کیا ہوا ہے اس کے سب سے بات ہوتی ہے تو میرے نفس میں کیا ہے یہ کس طرح مائل ہے اس کے اندر کیا ہے بہت اچھی تقریر کر لے گا ہماری طرح لیکن اس کے مطابق نفس میں اس کے بات ہے نہیں ہو ہمارے بزرگوں نے ہیں قوال قول والے آپ تو کوال ہے گانے والے وہ کہتے ہیں تو رحمان ہوتے قول والے ہم قوال ہیں اس کے مطابق صاحب حال نہیں ہے جو ابھی ہم کون سے بولتے ہیں وہ میرے اندر ہو وہ بات ابھی نہیں ہوئی نیو افریقہ میں تھا تو پاکستان کے ایک متصور کی کتاب ان ساتھیوں نے مجھے دی متصور کہتے ہیں جو ہماری طرح ڈھونگ رچایا وہ ہو اس میں تصور کا حقائق اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو باتیں اس کو ہیں باتیں بول کر ڈھونگ رچاتا ہو ساری کتاب پڑھی میں نے دنیا جہران کی اصطلاحات جمع کی ہوئی تھی کتاب میں نے وہ دیتے ہوئے کہا ارے اس میں سے آپ کو ایک اصطلاح بھی نہ آتی ہو ایک ٹرمینال آتی ہو ایک بات بھی نہ آتی ہو لیکن یہ چیزیں آپ کے اندر آ گئی ہوں تو آپ سوفی ہو گئے نہیں سوفی ہو گئی حقیقت والے یہ ساری اصطلاحات آتی ہوں لیکن آپ کے اندر میں یہ بات نہ ہو تو آپ سوفی نہ ہوئے مجھے لے گئے شہر سے باہر نکالا ایک آدمی سے ملنے کے لیے جائیں گے وہ بالکل شہر کے دودھ سے باہر نکال دیا اور عمر کی طرف لے گئے اور عمر میں جو ہے تو انہوں نے عمر کی طرف لے جاتے ہی انہوں نے ایک اینٹوں کا بٹا اور وہاں جھونپڑوں میں لے گئے مسجد بھی وہاں پر ایک تھی تو انہوں نے وہاں پر آ کے کہ فلاں مزدور کو بلا کر لیا مسجد میں جھونپڑے کی مسجد کو لے کر آگے تو اس نے کہا آپ کھانا کھائیں گے اور نے کہا ہم ہاں کھانا کھائیں گے گیا اللہ یہ تھوڑا سا دور گھر ہے اتنی تیز رفتار گاڑی میں بائے ہوئے ہیں واپس جا کر گھر کا کھانا کھائیں گے اور عدر صاحب جو ہے تو مزدور کو کہتے کہ کھانا لے آؤ کھانا کھائیں گے ہو گیا ہم کوئی چار آدمی تھے پانچ آدمی تھے وہ دو روٹیاں لے کر آیا سوپی روٹیاں اور اس نے بیٹھ کر وہاں ٹکڑے کیے اور ہم نے تقسیم کیے کھانے لگے تو میں پوچھا آپ کی گائے کا کیا حال ہے مرغی نے کتنے بچے دیے ہیں یہ دعا کر لی ان کے لیے تھوڑے سا باتیں کلوائی اور اس مزدور نے اینٹ گارے کی اصطلاحات میں اینٹ گارا دال کیتی مٹی پانی کیچڑ اس کی اصطلاحات میں اس نے باتیں کی تو اس نے ایسی معرفت بولی کہ آدمی کو حیرت ہو گئی میں نے سے کہا کہ نہ اس کے پاس تو ہو کہ شرط ہے نہ نہ ہوا ہے نہ تو سلطل اصلاحات ہیں لیکن وہ جو حقیقت ہے اس کے پاس اس کو بیان کر رہا ہے جو مار پڑ کے حقیقت ہے کل میں اصل ہونا کہ مفاد سے بالتر ہو گیا ہو مزے سے بالتر ہو گیا ہو سچ سے بالتر ہو گیا ہو پیسے سے بالتر ہو گیا ہو اور بڑا بننے کے جذبے سے بالا تر ہو گیا ہو وہ اس بادن میں بات آتا ہے بات میں کوئی بات آتی بادن کی زبان کہتے ہیں اس بات میں ایک اور کرنی ہوتی ہے اس کے لیے گربوں کا ذکر لگواتے ہیں اس کے لیے بیان کرتے ہیں بولتے ہیں سنتے ہیں مجھے کرواتے ہیں میدان میں سارے کام کرواتے ہیں سکار کرتے ہیں جمع ہوتے ہیں جماعت ہم کراتے ہیں سلسلے کے یہ ساری تک کوشش ہوتی ہے کہ اس بات کو اللہ فصول فرمائے کہ ہم باطن میں حاصل کر لیں ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے ہم نے کہا کہ یہ میں سب سے آ گیا اور تھوڑا دنوں کے بعد اللہ نے فضل فرما دیا جی حلال حرام روزی کمانے کے, کے بارے میں مال کمانے کے, کے بارے حلال حرام کی تمیز ہو گئی اور غلط طریقے سے مال کمانے سے بچ گئے لیکن یہ سیکس کا مسئلہ جو ہے یہ اب ڈاکٹر لوگ ہیں اس پہ آدمی ذرا پھنستا ہے کیا کریں کیادار ہو دوسری بات ہے نا مال سے مال کے مفاد سے نکل جانا یہ پہلا درجہ ہوتا ہے اسلام یہ جلدی ہوتا ہے اور بات باغ حاصل کرنے کا کہہ رہے ہیں اس کے لیے ذرا تھوڑا اور وقت لگتا ہے وہ مانی ستا اور بلند ہوتی ہے نفس کے اندر اور پختگی آتی ہے تو پھروس سے بھی رکتا ہے یہ ہمارے خیال احمد صاحب نے مجھ سے بات کی تم نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے مشق کروائی ہے علم کا عالم, عالم بین اللہ یار کیا تمہیں دیکھتا دیکھ رہا ہے اللہ الحم تعالم بن اللہ ذرا جان جماتے جماتے جماتے جماتے ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ دھیان کاری چھا جاتا ہے میں چھوٹا بچہ دیکھ رہا آج گناہ نہیں ہوتا تو اللہ دیکھ رہا ہے پھر جب جان پک جاتا ہے پھر آج رک جاتا ہے ابھی شہر کا تذکرہ ہو رہا ہو تو آپ کو بڑے لطف سن رہے ہیں تصویر کی دکھا رہی ہے آپ شوق سے دیکھ رہے ہیں پھر کیسے شکار کرتے ہیں بڑے لطف سن رہے پھر کوئی کیا شہر میں آ گیا ہے تو ذرا ہو جائیں گے پھر کہ مشرق کے قریب آ گیا ہے تو کھڑے ہو جائیں گے کسی جی وہ تو سین میں جاڑ رہا ہے اب تو رگ رگ جو ہے تو وہ محسوس کر رہی ہے اس کو کسی کا جو ہے تو مسالے نے محسوس کیا اس کا پشاب نکل آیا کسی کے اندرے نے محسوس کیا اس کی ٹٹی نکلائی ہے. اور کسی کے دل نے محسوس کیا تو بہوش ہو گر پڑا हैं? تو دور کا احساس پھر قریب کا تھا پھر سر پر احساس آ گیا تھا اور یہ حص اور احساس باطن میں سے چیز ہے کہ انسان کے حالات کو بدل کے رکھ دیتا ہے وہ بزرگ والی دعائی والا لطیفہ الطاف صاحب یاد ہے الطاف صاحب کو, کو دیکھ کی فکر ہوتی ہے ایک بزرگ تھے وہ طاقت کی دعائیاں چار گولیاں کھاتے تھے تو مریض جو ہیں وہ اور یہ کرتے ہیں یہ کرتے کیا خود کیا کرتے ہیں کہتے ہیں اس کو پوچھا کرو کیا ہم کیا کریں اس کو خاص طور سے تیار کی ہوگی تو اس سال میں ایک آدمی ہوگا انہوں نے جا کر ماشاء اللہ وہ دعائی سے بنوائیے اپنے لیے گھر پر گئے ایک گولی کھائی تین گولی کھائی اتنے گرم ہو گئے کہ چار شادیاں ہیں چاروں سے ملنے کے بعد بھی ٹھنڈے نہیں ہو رہے شاء اللہ بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے ایک گولی کھائی ہے اور ٹھنڈا نہیں ہو رہا چار دینیوں سے ملنے کے بعد ادرت صاحب تو چار گولیاں کھاتے ہیں چار گولیاں کھاتے ہیں اور اتنی اور جن کے پاس آتی جاتی ہیں تو یہ کیا اس بات کی کوئی تشریح نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ حضرت صاحب بھی کامیں ڈال دی ہیں مریض مرین بھی ایسے بےتغلت ہے مرید مرید سارے آوالات آوالات والا؟ کہ سارے حوالات سے پوچھا کہ حضرت صاحب یہ تو جواب چار گولیاں کھاتے ہم نے تو ایک گولی کھائی کہ ہمارا یہ حال ہو گیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا ان کو جواب کوئی نہیں دیا بڑا خدا اس بار کو چھوڑو آپ تو اس بات کی فکر کریں آپ تو سات دنوں کے اندر اندر مرنے والے ہیں تو اس کو پتا سے سکر بات ہے کہ بڑے کامل بزرگ ہیں جو بات کہتے ہیں ہو جاتی ہے جو دعا مانگتے ہیں پورے تو کہیں اس سے جو سنا سات دنوں کے اندر مرنے والی بات آدمی بس آیا آدمی اپنی ایک بات کی تیاری دوسری بات کی تیاری کر رہا ہے تاکہ ایک گولی کا کچھ اثر نہیں ہے. دو تین سے چار سے کوئی اثر نہیں ہو رہا نہیں کر رہی. اور اب, اب منگل ہو گیا جی اب تو بدھ جمع مرے گئے جی اور جمعرات جمعہ کرے گئے جمع حضرت مرنے والے ہیں. گولیاں پا کر تو سرف ادھر نہ در کھانا کھا سکتا ہے نہ پانی پی پانی کا گوٹ ٹکتا ہے کھانا ٹکتا ہے برا حال ہو گیا سات دن میں مرا نہیں ہے بڑھیا رت ہوئی کہ حضرت صاحب نے دن کے اندر مرنے کا کہا نہیں اب پھر ضان کے بعد سے آدمی سات دنوں کے اندر ہی مرتا ہے جمعہ آپ کا منگل بدھ مرا آپ کا تو دن نہیں ہے سات دنوں کے اندر مرتا ہے جب بھی مرو گے سات دنوں کے اندر مرو گے لیکن یہ بتانا چار گولیاں سے کرتی ہیں اور چار گولیاں اپنا روٹی دیں شروع کرتی ہیں تو آدمی روٹی کرتا ہے آپ کو تو ایک چھ سات دن یہ کیفیت حاصل ہوئی کہ مرنا ہے اور موت سر پر آ گئی ہے جن کو دائمی کیفیت ہو تو ان کا کیا حال ہوتا اگر چار گولیاں کھانے سے تو کہیں اٹھنا بیٹھنا وسا ہو جاتا ہے بڑے میں طاقت آ جاتی ہے سے بیٹھتے ہیں اگر میں یہ کر رہا تھا کہ باطن کے حوالے جو ہیں بھائی با فکر کا کسی فکر کا تعریف ہونا یہ باطن کے احوال کو یہاں تک بدلتی ہے یہ چیز کہ آپ, آپ, پر, آپ پر یہ دوائیاں اور علاج مالیاں مؤثر نہیں کریں گے ڈاکٹر تارے صاحب آپ لوگ کیا کہا کرتے ہیں یہ لوگ کہا کرتے ہیں فکر جو ہے وہ بدن کو متاثر کر دیتی ہے فکر جو ہے یہ بدن کو متاثر کر دیتی ہے عام پر تو کاڑی فکر شاہ واد کی ہے اور یہ نف شریر کے پانچ ارکان پر ہم زندگی گزار رہے ہیں سچ بات ہے کہ آدمی کے دینی امال جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہو جاتے ہیں ہم مولوی لوگ جو ہوتے ہیں ہم تقریب کرتے ہوئے کافی جملے بولتے ہیں جو شو خروش تاری کرتے ہیں کم از کم ہمارے علم کا تو کچھ اندازہ ہو آنے والے کو متأثر تو ہو سارا دنیا کے لیے ہو گیا اللہ کے غیر کے لیے ہو گیا اضرت شیخ علیہ حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے میں ایک میرے مخالف عالم تھے ان کے وہ آ بیان میں مریدوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ آج یہ آیا نے اس کو پتہ چلے گا کہ علم کسے کہتے ہیں اظہر صاحب بیان فرما رہے ہیں اس کو پتا چلے گا علم کسے کہتے ہیں تو اظہر صاحب نے بیان بند کر دیا جو آپ مانگ کے سارا پا ہو بیان ساتھ آج تو فلانے آئے ہوئے تھے ہمارا تو خیال تھا کہ آپ بیان فرمائیں اور علم کا پتہ چلے ان کو بھی پتہ چلے ان کا کو کوئی ایسا خیال ہمارا بھی آ تھا تو ایسا خیال ہمیں بھی آ گیا تھا اس لیے بیان بن کر دیا کیا تھا رضا الہی کے لیے نہیں ہو رہا ہے اب تو اور جذبہ جاری ہو گیا سر یہ ہے کہ یہ مشقت میں تو مجاہدہ ہوتا ہے اور اسے براغ لگتا ہے رگ رگڑی ہوتی رہتی ہے کھیچاتانی ہوتی رہتی ہے اور پھر عرصہ براد کے بعد بھائی مرے یہ دن دو دن کی سال چار سال کی سال سال آکھ سال کی سال کی بات نہیں ہوتی ہے یہ تو مرنے سے پہلے پہلے بھی اگر کوئی کچھ حاصل ہو گیا تو بہت اللہ کے احسان ہوتا ہے ایسے ہم بڑے پریشان ہو رہے تھے کہ حدیث عدی میں آتا ہے کہ رائی کے برابری رکیور ہوا تو جنرل کا داخل نہیں ہوگا ایسا کیا ہوگا تو انہوں نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے ایسی بیماریاں مزدوریاں آ جاتی ہیں کہ آدمی ہی بس ساز ہو جاتا ہے وہ گرانڈیل پہ لوان وہ لو او او لیڈر صاحب اپنی شلوار کو باندھ نہیں سکتا اور کضائے حاج اس کے بدن پر پھیلتی ہے اور بدو اور سارے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی آواز خارج ہو رہی ہوتی ہے تو آخر کے ٹوٹتا ہے ٹوٹ جاتا ہے خیال میں شکر ہے ریا شکر ہے کہ یہ اضطراری مجاہدات جیسی تکلیفیں پریشانیاں جو آ جاتی ہیں انسان پر یہ بھی رکھی ہوئی ہیں نجات کا ذریعہ بننے کے لیے تو یہ زحمت بصرت رحمت ہوتی ہے تکلیف لا کر اللہ تعالیٰ رحمت دیتا ہے اس میں باطن کی اصلاح ہوتی ہے اور روحانی ترقی ہوتی ہے اللہ کا خرب ہو جاتا ہے سارا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو مال والا مسئلہ ہے یہ جلدی ہو جاتا ہے دوسرا جو ہے یہ جذبہ جن کیا جائے یہ قابل نہ جائے یہ, یہ دوست درجے میں آتا ہے پھر بزرگ کہتے ہیں جب جذبہ جاہ جو ہے قابو میں آتا ہے یہ تو پھر صدیقیت کا دروازہ کھلنے کا وقت ہوتا ہے بڑا بننے کا جذبہ جب قابو میں آتا ہے تو یہ تو وقت ہوتا ہے جب کہ صدیقیت کا دروازہ کھلتا ہے ورنہ ہم وہ ایک ساتھی سے بیٹھ ہوا تو اس نے مختلف چیزوں میں دھوکہ دو, دو, دیا ساتھیوں کو دھوکہ دیا جھوٹ بولا مقدمہ بنا اس پر خیر یہاں پر آیا میں نے کہا جب بھی آئے گا تو مجھے بتانا یہ آیا کہ میں نے یہاں بورڈ پٹائی پٹائی گی یہاں پر مسجد میں نے بات کر لیا کہ جھوٹ بولا گیا جھوٹ نہ بولنے کا خدا بیت کرتے وقت جنا میں نے کہا بیت کرتے بعد کہتے ہیں کہ توبہ کرتا ہوں میں جھوٹ سے غیبت سے چگلی سے پرایا مال کھانے سے اس وقت یہ بھی کہا کرتے کہ توبہ کرتا ہوں میں کبر سے لالچ سے ریاض ہے جن چیزوں کو ذکر کیا کرتے ہیں وہ تو اختیاری چیزیں ہیں وہ تو ارادہ کر کے فوراً اصل ہونی چاہیے بیگ کے ساتھ وہ تو اصل ہونی چاہیے جھوٹ ہوتے چھوڑنا ہوتا ہے ریبر چھوڑنی ہوتی ہے چوگلی چھوڑنی ہوتی ہے, چھوڑنی ہے. جی؟ گالیاں فوج کلانی چھوڑنی ہوتی ہے یہ تو ارادی چیزیں ہیں اور کبھی دور جائے یہ تو ایک رضیلا ہے اس کو پارک کرنے کے لیے وقت لگتا ہے پھر یہ کوشش کرنی ہوتی ہے اس راستے کے بعد سب دور ہوتا ہے تو آپ نے اتر ہی بات جس طرح سبا کروائی تھی اسی کو آپ نے لیا جھوٹ بولنے کو ترک نہ کیا تو آپ کو آگے کیا فائدہ ہوگا غریب دوارا ترک میں کیا تو آپ کو کیا فائدہ چگلی دوارا ترک میں کیا تو کیا فائدہ آج میں اپنے آپ کو کہہ لیتے سر اور وہ سلسلے میں بیٹھ اور کر رہا ہو ہوتے کر رہا چگلیاں ویسے گویاس نے آپ نے اختیار کا استعمال کرنے کی لیے نہیں. کیا کے لیے ایسے ہی کوئی ہوا وا کے لیے آئی ہوا وا کے لیے مشغلے میں بھی آگے یہ مشغلہ بھی اختیار کر لیا کہیں کہ یہ بھی ایک مشغلہ ہے تو اس کو بھی اختیار کر لو جی ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے سیمی کالج میں اور گئے تھے کہ تو وہ کہا کرتے بلا کہ کوئی اسلام اسلام نہیں ہے یہ سوشل بائنڈنگ میں سوشل, سوشل, سوشل گیدرنگ میں مفادات ہیں مسلمانوں کے ساتھ مفادات لگے ہوئے ہیں مسلمان برادری ہے مسلمان خاندان ہے زمین جائیداد تقسیم عنین کے ساتھ ہوئی جی ہیں بیمار ہوا تو یہ پوچھنے کے لیے آئیں گے کہ مفادات ہیں مفادات ڈاکٹر صاحب یہ مزد نوب اللہ مدین کچھ بھی نہیں ہے سارے مفادات ہیں خود شیعت ہے شیت سے مسلو ہمارے شیعہ ہمارے شیع سنی یہ سارے اپنی کلچرل بائنڈنگز کو وہ کرنے کے لیے خود کے مفادات کو لینے کے لیے چل رہے ہیں نظب اللہ جی نے مدد کچھ بھی نہیں کہ آپ کے خیال میں تجزیہ آپ کا آپ کے خیال میں ٹھیک ہے طریقہ ہوتا ہے نا آپ کی بات غلط ہے تو آپ کی بات سننی نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے نہیں آپ کیسے کہیں گے آپ کا تجزیہ آپ کے خیال میں درست ہے میرے خیال میں درست نہیں کے آپ کے خیال میں کے خیال میں درست ہے تو یہ نہیں وہ عملی چیز اسلام کے عملی تصویر جیسے بادن میں باتیں بیٹھ جائیں اور باتوں سے مزہ مفاد جو ہے اس کو اس پر غلبہ پا جائے آدمی اور ان جذبات پر غلبہ پا جائے اور ان کا احکامات کے تحت پھر لے کر آئے یہ چیزیں نسل نہیں ہوئی ہوتی لہٰذا عملی مسلمان ہوتا نہیں عملی بھی ہماری طرح ہوتا ہے عملی پیر ہماری طرح ہوتا ہے عملی آجی ہوتا ہے لیکن عملی مسلمان ہو وہ نہیں ہوتا ہے جس سے کہ انسان متاثر ہوں جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو ہوئی مشقت مشک ہے مشقیں اور اس کے لیے جدا مشقت ہوتی ہے اگر تعلیم رحمد اللہ علیہ کی مریضوں میں سے ہی ایک مرید تھے عالم تھے ان کو اجازت ہو گئی تھی ان سے کچھ بات فرنمائی کی ہو گئی اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی فرنمائی کی بات ہو گئی تو ہم نے ان سے ذمہ لگایا کہ آپ روزانہ خانقاہ میں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کریں گے کہ لوگوں میں تو فلان گٹیا قوم کا آدمی ہوں اور میں یہاں پر آیا میری اصلاح ہو ہوگی میں یہاں پر آیا اجازت دے دی مجھے وہ اتنا میں تو فلان گاؤں کے فلان علاقے کی فلاں گٹی قوم کادمی ہوں کتنے دن میں اسے اعلان کروایا اعلان کرتے رہے کرتے جب تو سلی ہوگی ان کے بارے میں کے اندر سے وہ خودمائی والی بات جو تھی وہ دور ہو گئی نکل گئی اور اس کے بعد جو ہے جایا واپس نہیں لی مایا جاگت سے فرق چکی ہے نس میں جب واقعات دکھے کہ کپڑے فاروق گلا کرنا خلیفہ ہوتے ہوئے مشک اٹھا کر پانی بھرنے کے لیے لوگ گئے لوگوں نے گھروں میں پانی بھرا پوجا کرنے لوگ پانی کیوں بھران نے کہا کہ آج بہت آیا تھا کسی مملکت کا اور انہوں نے ہمارے عدم انصاف کی تعریف کی اس نفس میں بڑائی محسوس ہونے لگی اس کو دور کرنے کے لیے یہ کچھ کیا تو ہم نے فاروق عبد اللہ کو ارسام بشد ہوتے ہوئے خلیفہ راشد ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی ہوتے ہوئے تو اس بات کی ضرورت طے کر رہی کہ اپنی اصلاح کریں اور ہمیں جو ہے تو اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہمیں بھی اس لاہ کی ضرورت ہے توڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے بولتے تولتے آتے جاتے ہم آپ استعمال ہوتے ہیں یا تو کبر کے تحت استعمال ہو رہے ہوتے ہیں یا توازوں کے تحت استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو ڈھونڈنا اس بات کو ہوتا ہے کہ میرا استعمال کبر کے تحت جذا تر ہماری کہتے ہیں میرا جیسے استعمال ہے وہ مال کے حرص اور لالچ میں ہے یا اللہ کی رضا کے لیے پیسہ وقت لگتا ہے ایسا وقت لگتا ہے آدمی مال کماتا ہے کماتا ہے اتنا کماتا ہے کیسے خرچ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے کیسے خرچ کرنا انتظار پر خرچ کرتا ہے بڑا بننے پر خرچ کرتا ہے کیا سب پر لگاتے ہیں بڑا بننے پر لگاتے ہمارے کاجی صاحب تھے ہمارے بلند صاحب سے, سے بیٹھ بھی تھے ان کی اطلاع کاجی صاحب نے دو کروڑ روپے الیکشن پر لگائے کیا میں ممبر بنا دوں کہ اگر دو کروڑ آپ اللہ کی رضاء کے لیے جاتے تو ممبریاں ممبریاں ممبر جو ہوتا ہے بڑا شمبر ہوتا ہے ممبری شمری جو ہوتی ہے یہ ممبریاں ممبر اگر آپ کا خیم نصیب ہو جاتا ہے مارفت نصیب ہو جاتی کہ دوڑ کروڑ ہوتا ہے رضاء اللہ رضا کے لگائے جائیں انسانوں کی خدمت ہو دین کے فروغ کے لیے ہوں مداس کے بدنے کے لیے ہوں طلباغ کے خواجات کے لیے ہوں سی ممبریاں سب آپ کے کبدوں میں آ کر پھرتی اور آپ اس کو ٹھوکر مارک اپنے سے دور کرتے ہیں کم ایک دفعہ ایک بائی عزیز نے چلے دے دیا کیونکہ چلہ دے رہے ہیں کہ عجیب تو ہے بازاروں سے ہٹایا تھا نیند نہیں آتی ساری رات گھر میں پھیلتا تھا ڈاکٹر صاحب کا خاندان علاج کراتا ہے وہ چار مہینے بھی ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی بیوی بی سے ڈاکٹر صاحب ساری رات نیند نہیں آتی ہے مجھے تو خطرہ ہے کہ چند دن اور گزرے تو یہ پاگل ہو جائے گا کیا کریں کیا علاج کریں نے کہا بیوی بی اس طرح کہ کا بڑا مشکل ہے ایک طریقہ مجھے آتا ہے اگر آپ لوگ مان لیں تو اس کو تیار کر لیں تو اس کا فائدہ ہونے کا امکان ہے تو بس بار کو پوچھنے کے لیے آئے تھی بےچاری اس کے کا کے کریے اس نے کہا آپ بتائیں جی ہم ضرور کریں گے نے کہا اس کو تیار کر کے چالیس دن کے لیے کیا صاحب نے ترغیب دی تیار ہو گیا یہ ڈاکٹر صاحب اس کو لینے کے لیے گئے تو ان کا باپ پوچھتا ہے کہ اس کو کدھر لے جا رہے ہو اور نکاح اس کو چالیس کے لیے لے جا رہا ہوں تو اس کا بات کہہ رہا ہے کہ آپ تو چالیس کو ختم کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہم کیسے ختم کر رہے ہیں نہیں دن جب یہ فیلڈ میں نہیں ہوگا اور یہ سیاسی کام لوگوں کا نہیں کرے گا اور لوگوں کی چیزوں میں بھاگ نہیں پڑتی اس کی تو سیاست ختم ہو جائے گی سیاست میں ختم ہو جائے گا اور ڈاکٹر صاحب مجھے بتایا کہ سبحان اللہ یہ تیسے بنے ہیں بنیا بنیا پہ چانتے ہیں آپ لوگ بنیا دیکھے ہی نہیں پہ جانتے <richtige> بنیا ہندو تاجر کو کہتے ہیں جو ایک ایک پیسہ چمڑی اتارتا ہے اس کے لیے کو لینے کے لیے بنیا ہے کہ تو خدمت خل کا کام کرتے ہیں مستقبل کی سیاست کو چمکانے کے لیے آج مستقبل میں اپنی سیاسی عقیل بنانے کے لیے خدمت, کا خدمت خل کا کو خدمت خل اس کے بارے میں کہا گیا کہ زمین جب پیدا ہوئی تو ڈولتی تھی رہنے کے قابل نہیں جلنا اس پر پہاڑ ڈالے جنہیں اس کو سکون سکون میں کر دیا پہاڑ سے زیادہ کوت والا لوہ ہے جو پہاڑ کو سوراخ کر دیتا ہے اور لوہے سے زیادہ قوت والی چیز ہے وہ آگ ہے جو اس کو پگلا دیتی ہے اور آگ سے زیادہ قوت والی چیز پانی ہے جو آگ کو بجا دیتا ہے اور پانی سے زیادہ قوت والی چیز ہوا ہے جو پانی کو اڑا دیتی ہے اور سے زدہ قوت والا مومن کا صدقہ کا وہ عمل ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے جنوبی افریقہ میں ہمارے جو ساتھی ہیں نا سلسلے کے مندرجن تو ان کو شہرت ہوئی ہے وہاں کافی اللہ کے فضرت ہونے کہتے ہیں ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو مجھے کہتے ہیں خان صاحب ہم پر مصیبت آ گئی ہے کیا کریں گے تو کہتے ہیں میں طریقہ سیکھا ہوا ہے سلسلے والوں سے میں کہہ دیتا ہوں کہ اتنی ڈبل اور اتنا دودھ یہ جو بھوکے کالے ہیں ان میں تقسیم کر لو میں پہنچا انشاءاللہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں پہنچنے سے پہلے سرکاری سے کرا دیتا ہوں آپ جا کر کچھ پار پڑھا کر دعا, کر دعا مانگ لیتے ہیں اللہ مسئلہ حل کر دیتے اور میرے بڑی عجیب تجربہ ہے کہ کفار ممالک میں باہر ممالک میں تھوڑی دعا تھوڑی فکر سے بڑے مست آسانی ہو جاتی کہا کرتا یہاں سے کم فکر جاتے ہیں کہ یہاں کے موبائل کم کرتے ہیں وہ میڈیکل کالج میں کھڑے جائیں اتنے موبائل فون ہوتے ہیں کہ پھر کسی کا کام نہیں کرتا اور وہ پیچھے چلے جائیں دن شہباد کے پیچھے چلے جائیں خالی جگہ ہے بس سب ایک اکیلے آپ کہتے بس میں تو صدقہ ہوا ایک آدمی تھا اس کے لیے کوئی اس کے لیے کوئی دم کر کے یہاں سے بھیجا تو کہتے ہیں اس کے, کے پاس جب میں گیا تو ڈاکٹر اس کی موت کا انتظار کر رہے تھے اور خاندان والے اور انگلینڈ سے آئے ڈاکٹر جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اب مشکل ہے میں نے کہا یا اللہ کو اس کی زبان رکے تاکہ میں کہ خود اس کی زبان رکی تو میں نے سب کی ڈانٹ شروع کی میں کہا کوئی مشکل نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ان شاء آپ سب کوئی اللہ ٹھیک کر دیتا ہے oh. اور ہمارے یہ سب سے مجھے کلام پڑا ہوا ہے یہ خالی ہو جائے میں سب کو میں نے دبایا میں شور خوب مچایا بس دوسرے تیسرے دن آدمی جب میں گیا تو آدمی بیت ہو جاتی جب کلمات نے بولے تو آدمی رونا شروع کیا مانا لال صاحب کا تو قدو جاتا ہے اثر ہی نہیں تو پاکستان میں آدمی کو موٹی موٹی بات کی تولس ہے جھوٹ سے بہر ہوتا ہوں میں الفاظ کے رو رہا ہے تاثیر ایک تاثیر بقدر طلب کی ہوتی ہے جتنا ساتھی طلب تو مہاراج جی یہ کہتے سنتے رہیں گے बार دن بار بار کہیں گے بار بار کہیں گے کوئی پانچ پانچ سال دفعہ تو میں نے بول لیا ہوگا خود تو آپ خود پانچ سو دفعہ بولنے کے بعد اب خود اپنا کوئی دل متوجہ ہوتا ہے کہ کوئی باقی کام کی بات ہے یا کام اس میں حقیقت ہے کچھ فائدہ ہے بولتا سنتا بولتا سنتا انشاء اللہ اللہ تبارک اس نصیب پر مارے گا اور طور پرانے کی توفیق تھا الحمد الحمدللہ رب المۃسلاملی محمد یا رحم یا یا قیوم یا اللہ کرام مَا إِلٰهُ إِلَّا اللّٰهُ اِلٰهٌ اَحَدٌ اِلٰهٌ اِلَّا الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهٗ وَاَغْفِرْ لَنَا اللہ منصلام من حکومت من امریکیہ برطانیہ اللہ منظر صاحب اللہ کیا اللہ خان کا فہم فرما کی پریشانیوں کو دور فرما دقاع میں آنے والے ساتھیوں کو قبول فرما اپنا خور پہ خاص وسیع فرما اللہ کے خاص وسیع فرما مجالس سے آنے والے ساتھی سلسفے والے ساتھی احمد سب کے مال جان کاروبار ملازمت حاضی سے برکت ڈال دے آل یا اللہ کوئی پر دور دے پریشان پر دور فرما دے, و دے. اللہ کوئی بیمار ہو گھر میں بیماری ہو یا حالت وغیرہ فرما ساتھی روز بے یا اللہ ہے سب رات نہیں فرما یا اللہ کوئی بیمار ہو گھر میں بیماری ہو یا حالت وغیرہ تو شفا نہیں فرما یا اللہ سب گزری جانتا ہے یا اللہ سب گزری پورا فرما صلی اللہ و تعالیٰ ریل حسین ہم سابق معیم رفت گیا